اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم آمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا اور ہم تما کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب کا لوگوں کے ساتھ داخل کرے